ارجال ار و قبامول السا حکم رائت نمبر کتنی جی تیرہ حکم رائت نمبر تیرہ اس کے اندر لکھ لو جی اسباب تفضیل و رجال ال مردوں کو عورتوں پہ فضیلت ہے یا نہیں تو اس کے اسباب بیان کیے گئے اسباب تفضیل الرجال رجال الساح مردوں کو عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے اور اس کے اسباب کیا ہے میرے محترام ایک سبب تو ہے وہ بھی ایک سبب کیا ہے تو میں لکھاؤں گا اللہ کی بخشش کہ اللہ نے مرد کو مرد پیدا کیا عورت کو عورت پیدا کیا اس کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ بادشاہ بھی یہی بن سکتا ہے نبی بھی یہی بن سکتا ہے اور دوسرا سباب ہے کیا قصبی کیا قصبی قصبی یہی ہے کہ مرد کماتا ہے اور عورتیں کھاتی ہیں دیکھو جی اسباب تفسیر و اجار السا مرد ہاکے میں اوپر عورتوں کے دما فضل اللہ لکھ لو جی سباب اول امر واہ اللہ نے فضیلت دی ہے اب خدا پہ تو اعتراض نہ کرو نا سباب اول کیا ہے امر واہ وہ خدا کی طرف سے آئے نا دائن ہے اللہ نے بخش دی ہے سب اول امر واہ بس صبح اس کے کہ فضیلت دی اللہ نے باس کو پر باس کے باپ ما انفقو یہ سب سانی ہے امر کسبی سبب ثانی سانی ہے جی امر کسبی کبانا اور بس اس کے خرچ کرتے ہیں مرد اپنے مالوں سے میں نمبا دیں فص سال اب اقسام و نثال کو جی عورتوں کے اقسام اوسطوں کے اقسام جی اقسام النساء پس نیک عورتیں کون ہیں یہ جی؟ مبتدا ہے آگے خبر ہے نیک عورتوں کے اوساط پس نیک عورتیں وہ ہیں جو کانتاس ہیں کرم بردار اللہ کی خامدوں کی حافظات حفاظت کرنے والی عزت کی اور مال کی آفزاد کے نیچے کا لکھنا ہے حفاظت کرنے والی عزت کی بھی اور مال کی بھی لائب پیچھے غائبانہ عزت اور مال کی حفاظت کرتی ہے غیربانہ پیٹھ پیچھے یعنی اس کا خامد مثال طور چلے پہ گیا جماعت تبلیغی کے چلے کے سمجھے اور اس نے اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھا مال کو بھی محفوظ رکھا مال بھی نہیں اڑایا سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ رو کے فرماتے تھے اپنے بیٹوں کو اطاول من شاہ صاحب کو باقیوں کو کہ بیٹے تمہارے باپ کی زندگی کا اکثر حصہ جیل میں گزرا تمہارے باپ کی زندگی کا اکثر حصہ کہاں گزرا جیل میں گزرا لیکن تمہاری ماں نے اپنی آبروں کی حفاظت کی تمہاری ماں نے مجھے رسوا نہیں کیا اپنی آبروں کی کی تو جیل میں جانا کوئی بری بات نہیں یوسف علیہ السلام گئے تھے نا یہ گناہ تین دفعہ جیل میں گیا ہے سب سے پہلے پہلے آپ کی کراچی جیل کے اندر سنترکن کے اندر ہم نوجوان لڑکے تھے طالب علم تھے اور اتنے خوش رہتے تھے تین مہینے سے زائد تھے ہم خاتے لکھتے تھے ادار ان دنوں کارڈ ہوتا تھا کارڈ وہ دو پیسے کا ملتا تھا اس پہ گھر لکھتے یا دوستوں کے پاس تو لکھتے آز دارول سنٹر جیل الوم سنٹر جیل العلوم کرنا مدرسے کرا گیا سنٹر جیل <laughs> بڑی جراج کے دار ہم نے پھر دوسرے دفعہ ڈیڑھ مہینہ خان کے گے اس کے بعد یہ تین دفعہ میں خود جیس پہ بندی اور ہمیں جب ہائی کورٹ میں لے جاتے نا اس کے لیے پیشی کے لیے تو ہم یہ شیر پڑھتے تھے جو جان چاہو تو جان دیں گے جو مال چاہو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا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 تو حضرت کو کل عرض کریں گے نا حضرت آپ کے عشق میں ہم گرفتار ہوئے عرض کریں گے, کریں گے حضرت کرم فرمائیں گے آمین کہہ لگتا ہے تو دیکھو جی وہ عورتیں خامن کے غیر ہونے کے وقت بھی اپنی عزت کو بچاتی ہیں اپنے مال کو بھی محفوظ کرتی ہیں بے ما حافظ اللہ بس اب آپ اسے کی حفاظت کی کس نے اللہ اللہ نے حفاظت کی ہے نا عورت جب میرے عزیز یہ تو تھی نیک عورتیں نیک عورتیں اب دوسری عورتوں کا بیان ہے وہ دوسری عورتیں کیسی جیسے کیکبر الحبادی کہتا ہے آبیدہ چمکینا تھی انگلش سے جب بے تھی آبیدہ چمکی نا تھی اگلے سے جب بے تھی یعنی جب ٹر نہیں بنی تھی سار آ چمکی نہ انگلش سے جل بے گانا تھی اب ہے شم رہے پہلے چراغ خانہ تھی آہا. تو دعا کرو ہماری بیٹیاں بیوی چراغ خانہ بنے شام میں انجو نہ بنے شام میں انجو یہ تقریریں کرتی ہیں بڑے جوش خروش سے تقریریں کرتی ہیں آئے ہم آہ. کانفرنس کے اندر تقریریں ہو اب ہے شم انجمن پہلے چراغ خانہ ولہ تخافون نشوزہ ہونا تریت اصلاح ناشزہ بے فرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ جو عورت بے فرمان ہو اس کی اصلاح کا طریقہ ہے تریت طریق اصلاح نا اور وہ عورتیں کہ اندیشہ کرتے ہو تم ان کی بد دماغی کا نشوز منا بد دماغی کا تو ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے پائزو ہنہ بس نصیحت کرو ان کو درجہ نمبر ایک پہلا درجہ یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرو اور نصیحت نہ مانے تو ان کو علیحدہ سلاؤ کیا ان کو اپنے ساتھ نہ سلاؤ علیحدہ سلاؤ ان کی چار پہ علیحدہ تمہاری چار پہ علیحدہ تاکہ سمجھ جائیں کہ خامد روٹ گیا ہے اور بال غریب آدمی ہوتے ہیں دو چار پہ نہیں ہوتی ایک چار پہ ہوتی ہے تو ایک چار پئی پہ پہ سو لیکن منہ دوسری طرف کرو اس کی طرف منہ نہ کرو سمجھے اور پتا تمہیں کس وقت چلے گا کہ اب میری بیوی ٹھیک ہوگی یار آ, وہ تمہیں ٹونگی پیچھے سے واضح پھر مزاج ہے یہ درجہ نمبر کتنی ہے جی دو اور چھوڑ دو ان کو بستروں کے اندر واضح بستر لہذا کیا سمجھی تو نمبر تین کیا ہے درجہ نمبر تینوں کو مارو کا کوئی تھپڑ چھپڑ مار دو کوئی لکڑی مار دو لیکن حضرت نے فرمایا اتنی نہ مارو کہ چیخیں نکل جائیں ان کی یا ان کی ہڈی توڑ دو کوئی اتنی نہ مارو متوسط طریقے پہ مارو ان کو نتام بس اگر کہا مان لے تمہارا تو پلا تب وہ لہن سبیلا بس نہ طلب کرو ان کے اوپر کی راہ طلاق وغیرہ کی راہ ایسے نہ ان اللہ کا نالین کبیرا اللہ تعالی بلند ہیں بڑے ہیں اونچی شان ہے ان کی وین خفتم شکا کا بین حما حکم ریت نمبر چودہ یہی ہے نا چودہ پہ پہنچ جائیں حکم ریت نمبر چودہ مصالحت بین زو مصالحت بین ازو جائیں میاں بیوی بی کے درمیان مصالحت کرنی آیا بھائی تم نے سمجھایا بیوی بی نہ سمجھی جھگڑا کچھ بڑھ گیا جھگڑا بڑھ گیا تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ تمہارے جو لوگ ہیں نا رشتہ دار وہ ایسے کریں ایک حکم مقرر کریں کس کا جو خامن کے رشتہ داروں ہوں عزیز ان سے ہو اور ایک حکم مقرر کے ساتھ عورت کے رشتے داروں سے ہو جو حجت رکھتا ہو زیادہ سمجھا وہ آپس میں مشورہ کر کے وہ اس کو علیحدہ سمجھائے وہ اس کو علیحدہ سمجھائے امید ہے کہ مسئلہ ٹھیک بن جائے گا آگے سمجھ نہ اب اس پہ میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں بڑی بہترین بات ہے میرے شاید حضرت خالد بھی جی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی پیش ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میری بیوی بے فرمان ہے کہا نہیں مانتی میں اس کو تلاش دینا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا تیری اولاد کتنی ہے اسے عرض کرنے لگا حضرت چار کیا بیٹیاں اور بیٹیاں کتنی ہیں چار ہے اور حضرت نے بڑا بہترین جملہ فرمایا فرمایا اب تو ایک کو روتا ہے اب تو جب بیوی کو طلاق دے گا تو چار کو روئے گا کتنی <laughs> کو روئے گا شاید کلام کلام اور بیوی تو چلی جائے گی تو ماسو چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹیاں روئیں گے نہیں سامنے باپ پریشان ہوگا ابھی تو ایک کو رو رہا ہے بیوی کو پھر کس کو روئے گا چار کو اللہ کا بندہ اور تمہیں یہ ہوتی ہے تارک مزاج ابتدا کے ہوتی ہے کسی آرام کے ساتھ کسی طریقے کے ساتھ حاضر کرو ہاں یہ نہ ہو کہ معمولی معمولی بعد میں طلاق دے دو پھر طلاق لکھاتے ہیں مہرر جو بیٹھے ہوتے ہیں دار دو تین طرح لکھ مارتے ہیں تین سے کم بھی نہیں لکھتے میں کہتا ہوں علماء سے طلاق لکھایا کرو عالم کتنی طلاق لکھتا ہے صرف ایک تین کبھی نہ لکھنا چاہے میں وہ بھی کہیں تین تلا کے کو فون کر سو بے وقوف ہو جب ایک طرح کے ساتھ جدا ہو جاتی ہے اور اب تین کو لکھے ہم سمجھے جی کب تک میں لکھا گرو تین طرح پہ کیونکہ کل کو پھر وہ واپس راضی ہوتے ہیں نہیں آ, پہلے تو بے وقوف ہی کر کرتے ہیں بہت زرے دار ہوتی ہے دیکھو جی حکم ریا نمبر کتنی ہے جی آ, اس کا عنوان کیا ہے مسالت بین اب جین اور اگر اندیشہ کرتے ہو تم اے مسلمان ہو یا حکام یہ کس کس کو حکم ہے جی مسلمانوں کو حکام کو شکا کا بینا میاں بیوی بی کے درمیان ضد کا ٹوٹ پوٹ کا اندیشہ کرتے ہو سکمن مقرر کرو ایک پین سال من پینسال میں اس خان کے رشتے داروں سے اور ایک پین سال کیس سے مین آ اس عورت کے رشتے داروں سے اگر ارادہ کریں گے یہ حکم جریدہ کا پہل کون بنیں گے حکم اگر ارادہ کریں گے یہ حکم صلاح کا تو توفیق دے گا اللہ ان کے درمیان میاں بیوی کے درمیان بے شک اللہ جاننے والے خبردار ہیں واب اللہ حقوق زوجین کے بعد تعمیم پہلے حقوق زوجین کا بیان تب کیا ہے تعمیم عام حقوق پہلے صرف حقوق زوجین کا بیان تھا حقوق کے بعد تعمیم ہے تعمیم میں اللہ کے حقوق ہیں ماں باپ رشتے دار ہے اللہ اور عبادت کرتے رہو صرف اللہ کی نہ شریک ٹھہراؤ ساس کسی چیز کو یہ کس کا حق ہو گیا اللہ وہ بل والدیں یہ مجرور کس کے متعلق ہے آسن احسان کرو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ساتھ رشتہ داروں کے یتیم مساکین ولدار ذل قربا ہمسایا جو کہ رشتہ دار ہے یا قریبی ہے ذیل قربا کے کتنے معنی لکھے ہیں رشتہ دار بھی لکھو قریبی بھی لکھو یا میں سمجھاتا ہوں وہ ہمسایا جو ذیل قربا ہے ذیل قربا کے کتنی مانے ایک رشتے دار دوسرا قریبی رشتے دار ہو تو مانا یوں کرو گے ذیل قربا کا صاحب قرابت کا کیا رشتے دار ہوا نا اگر قریبی ہو تو پھر مانا کیا کرو گے صاحب قرب کا بھئی آپ کے گھر کے ساتھ دس گھر ہیں تو جس کا پہلا گھر ہوگا وہ کیا ہوگا ہمسایہ بھی ہوگا قریب بھی ہوگا اگر رشتہ دار ہے تو رشتہ دار بھی ہوگا زیادہ حق ہو گیا اور جو آگے ہیں وہ دور کے رشتہ دار ہے کہ ہم سائے ہوں گے آگے وال جنوب جنوب کے بھی دو معنی ہیں ایک وہ ہمسایا جو اجنبی ہے ہمسایا تو لیکن رشتہ دار نہیں ہے اور دوسرا کیا وہ ہم جو اس کا گھر کچھ دور ہے وہ صاحب اور ساتھ بیٹھنے والا پہلو کا ساتھی یعنی ساتھ بیٹھنے والا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تو سب صاحب جمب تمہارے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں اسی طرح کوئی دفتر ہے بڑا حکومت کا وہاں جتنی ملازم بیٹھے ہو کیا ہیں صاحبل جمب ہیں حقوق ہیں تم سفر کرتے ہو تو آپ کا ہم سفر جے ہو بھی کیا ہے صاحبل جمب ہے وہ بھی سبھی مسافر اور وہ کہ ہیں دیں ہاتھ تمہارے غلام لوگ پہ ان کے بھی حقوق ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس شاخ کو جو موتکبر ہے دل سے مختال کے نیچے کا لکھو متکبر ہے دل سے اور فخور پخر کرنے والا زبان سے متکبر ہے دل سے فخر کرنے والا ہے سے زبان سے ہماری سرے کی زبان کے اندر کوئی بیٹھے ہیں تو لکھ لیں مختال دمن اکڑیل پخور دمن پھوتی مختال اکریل اکڑیل اکریل کا نہیں جانتا فہور دمنا پھوتی پتریڑی اللہ کی نب خالو اللہ سے پہلے ہم کا لازم مقدر ہے ہم. ہم اس فرائے کی معنی میں مجھے بڑا محاورہ ہے اللہ دین سے پہلے ہم کا لازم مقدر ہے اچھا اور اس کا عنوان لکھو کہ مختال فخور ہیں دو کیس قسم. اتنے قسم کیس میں اب قسم اول لکھو قسم اول کے علامات قسم اول کی علامات مختال فور کا پہلا قسم وہ ہے جو بخل کرتے ہیں نمبر ایک علامات اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بھی کس کا بخل کا نمبر کتنی دو وہ کیسے حکم کرتے ہیں ایک ذمہ دار آیا ظاہر پیر اس کو ایک دکاندار مل گیا جو میرا کچھ مخالف تھا اس نے اس ذمہ دار کو کہا اے تم بولی منظور کو بہت چندے دیتا ہے فلاں کچھ کرتا ہے وہ تو دہشت گرد آدمی ہے نہ دیا کر چندے سنتا رہا چاہے پی جب الوداع ہونے لگا اس سے نا تو کہنے لگا اب بھی میں اس کو چندہ دینے جا رہا ہوں جو کچھ کرنے پٹ گین رکھا ایسا مضبوط وہ کہنے گا ابھی بھی میں اس کو چندہ دیں چائے چائے پی لیا چلتے وقت جی بھی میں چندہ دینے جا رہا میں جانتا ہوں تم کو دہشت گرد یا مرو ن سب بالکل بوخل کا حکم کرتے ہیں نہیں یہ نمبر دو ہے وہ یق تم نتا ملو من نمبر کتنی جی تین اور چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے نیچے لکھ لو بخل مالی و علمی دونوں کو شامل ہے بخل مالی و علمی دونوں کو شامل ہے مال کا بھی بخل کریں اور کس کا بخل کریں علم کا بھی بخل کریں یہ بھی ٹھیک ہے تو میرے عزیز علم کو پھیلاؤ کیا آ, کل میں نے عرض کیا تھا نا خوشی سے میرے آنسوں آ گئے کہ یہ علم کوئٹے میں دو جگہ پڑھا جا رہا ہے پھیل رہا ہے یا نہیں حضرت مولانا سرفراز رحمتہ اللہ علیہ کے گھر پڑھا جا رہا ہے <تصفح> جی لکھن منڈی کے اندر باول پور بہاری میں خود افطار کر کے آیا ہوں تو علم کو پھیلاؤ یا بند کر کے رکھو پھیلانا چاہیے جی وہ انجام مختار حقور کے علامات کے بعد کیا ہے جی انجام اور تیار کیا ہم نے ایسے کافروں کے لیے عذاب ضلیل کرنے والا ولدینی کے لکھو میں ثانی مختال فکور کا کس میں ثانی جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں اپنے بال واسطے دکھلاوے لوگوں کے اور نہیں مان لاتے ساتھ اللہ کے نہ ساتھ دین کی اور کے شاستے ہو شیطان اس کا ساتھی کرین منا ہماری سرہ کی زبان میں جٹ جہ جو, جو شاپ کے شیطان اس کا ساتھی پر برا ساتھی ہے ماضا ترغیب والإحسان ترغیب ایمان وال احسان اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لات ساتھ اللہ کے دن کیمت کے ایمان آ گیا انفقو کیا ہے جی احسان ہے نا اور خرچ کرتے اس چیز کے کہ دیا ان کو اللہ نے اور ہے اللہ ساتھ ان کے جاننے والا ان اللہ لا ظلم و سنت اللہ کا بیان سنت اللہ تم جو ہی نیک کام کرو گے اللہ تعالی اس میں کمی کریں گے یا بڑھائیں گے ایک نیکی کو کتنے تک لے جائیں گے سات سو بالکل سے ہی بڑھائیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے برابر ایک ذرے کے بس ذرا جانتے ہو کسی مکان کے اندر بیٹھے ہونا ہو نا تو ادھر ہو روشن دان تو سورج ادھر آئے تو آپ دیکھتے ہو ایسے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں سورج کے لائٹ میں اب بھی ہیں اگر آپ تمہیں نظر تو اتنے باریک ہوتے ہیں ذرات بے شاک اللہ نہیں ظلم کرتا برابر ایک ذرے کے اور اگر ہو ذرا نیکی تو بڑھاتے ہیں اس کو بڑھاتے رہیں گے اس کو اور دیں گے اپنی طرف سے ثواب ازیم قے فیضا جڑنا یہ پہلے ترغیب تھی اب ترغیب کے بعد ترغیب ہے ترغیب کے بعد ترغیب بس کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت سے گواہ ہر امت کا گواہ کون ہوگا بس امت کا نبی ہوگا اور لائیں گے ہم تجھ کو اوپر ان سب کے گواہ سب کے بعد آخری گواہ کون ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے پارے میں آپ پڑھ نہیں آئے پڑھے ہو نا دوسرے پارے میں اب یہاں غور کرو آج مجھے یہ نقطۂ بالکل حل ہوا ہے اس بات کے اندر نیچے لکھ لو اشارہ بسوے ختم نبوت مطالعہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں اشارہ بسوے ختم نبوت بھئی سارے نبی گوئی دیتے آئیں گے دیتے آئیں گے آخر میں کون گوی دیں گے حضور گوئی دیں گے سارے اگر حضور کے بعد اور کوئی نبی ہوتا تو وہ اس کی گواہی ہوتی یا نہیں لیکن آخر میں کون دے ہیں حضرت تو معلوم ہوا کہ آپ کیا ہیں خاتم مل جائے یہ ختم نبوت کی طرف ترچار ہے اور لائیں گے ہم تجھ کو اوپر سب کے گواہ یوم ایدن. اس دن تمندا کریں گے بولو جنہوں نے فہر کیا اور بے فرمانی کی رسول کی لو تو ثواب العرگ کاش کے برابر کی جائے ساتھ ان کے زمین کاش کے برابر کی جائے ساتھ ان کے زمین کیا مطلب ایک مطلب یہ ہے دیکھیں گے نا اپنا انجام کے دو میں جائیں گے تو کہیں گے کاش کے برابر کی جائے ساتھ ان کے زمین یعنی زمین پھٹ جائے ہم زمین کے اندر چلے جائیں برابر تلے جائے. نمبر ایک یا نمبر دو اللہ تعالی میدان حشر کے اندر انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی بلائیں گے پرندوں کو بھی بلائیں گے لیکن جانور پرندوں کا وہاں بدلا ہوگا جس سینگ والے جانور نے دوسرے کو مارا تھا نا اس کو کہا جائے گا کہ تو اس کو مار جس مرغے نے پرندے نے سونگا مارا ہوگا اس کو کہا جائے گا دوسرے سے سونگا مار اس کے بعد کہا جائے گا کہ سب کے سب کیا ہو جاؤ مٹی ان کو جب دیکھیں گے مٹی ہو رہے ہیں تو یارو کریں گے کاش کے ہم بھی مٹی ہو جائیں زمین برابر یہ سمجھیے با اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہم مٹی ہو کے رہتے زمین کے اندر برابر رہتی اٹھتے ہی نہیں ہمارا حشری نہ ہوتا ہے تین لو تو سما دے مرا کاش کے برابر کی جاتی ساتھ ان کے زمین اور نہیں چھپائیں گے اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو یہاں آپ سوال کریں گے کہ دوسرے مقام پہ ہے کہ کنہ مشرے کی وہ انکار نہیں کریں گے دوسرے مقام پہ آ کے اپنے شرک کا کیا کریں گے انکار ولہ رب نا ماں اے اللہ ہم نے تو ہی نہیں کیا تھا اور ادھر کیا ہے ادھر ہے انکار کریں گے ادھر کیا ہے اقرار کریں گے تو اس کے متعلق یہ ہے کہ پہلے انکار کریں گے پہلے کیا زبان سے انکار کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے مہر لگا دیں گے ٹھیک ہے نا الومنختملہ افواہ مت کل ملا اے دینا تحشہ دو ہاتھ گو ہی دیں گے پاؤں دیں گے ہوئے وہ یہ کیوں گویں دے رہے ہیں وہیں دے رہے ہیں پھر مجبور ہو کے آپ بھی کیا کریں گے اقرار کر بیٹھیں گے آگے ہم یہ ہے